الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک واصحابک یا نور اللہ میرے نیچے پیارے سلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے کچھ عشق کے بولوں کا جی ہاں وقت ہوا ہے کچھ اپنی ذات کو سرکار علی اصلاحت کی یاد میں مگن کرنے کا کیونکہ وقت ہوا ہے نغمات رضا کا کیا بات ہے کلام رضا کی جیسے جیسے سنتے جائیں سمجھتے جائیں دل کی کلیاں کھلنے لگ جاتی ہیں آلہ حضرت خود اپنے ان مبارک کلاموں کے بارے میں کیا خوب بات لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے بوجھتا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں واہ منکار ہے گوج گوجو ٹھے ہیں نغمہ سے حضرت کے انہیں نغمات کو لے کر سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کون سا کلام ہوگا جی ہاں آج ایسا کلام ہے جو عاشقوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے ویسے تو امام اہل سنت کا ہر کلام ہی اس کے رسول کو بڑھانے والا ہے مگر آج کلام ایسا ہے جس میں نبی پاک علیہ السلاط و السلام کی شان کو ایک نئے انداز میں ایک انوکھی اور نرالے انداز میں امام اہل سنت نے بیان کیا شیر پہلا پڑھوں گا کلام آپ سمجھ جائیں گے وہ کلام کیا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں ہے کچھ مشکل الفاظ کا ترجمہ پھر اس کے بعد اس کی شرار نورِ باری یعنی اللہ تبارک و تعالی کا نور حجاب یعنی پردہ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر مہر کہتے ہیں سورج کو یعنی اب اس شیر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا جلوہ جو ہے ایک بار پھر دکھا دیجئے اپنے جلوے کو بے نکاب کر دیجئے کیونکہ آپ کا جو آپ پیارے آکا علی اسلام خود جو ہیں وہ نور باری کے مظہر ہیں اللہ کے نور کے مظہر ہیں خود ابھی یہ پاک علیہ اصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اعلیٰ حضرت نے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلۃ والسلام کا جلوہ جو ہے وہ اکثر نور خدا ہے اللہ تبارک مطالعہ کے نور کا گویا ایک جلوہ ہے تو یا رسول اللہ اپنے اپنے چہرے سے نکاب کو اٹھائیے اپنے اپنا جلوہ زیبا دکھائیے یہ مہر یعنی یہ سراجم منیر یہ آفتاب عالم کا یہ ایک چمکتا ہوا جو سورج ہے یہ نکاب میں ہے یا رسول اللہ آپ کا یہ نکاب میں جو جانا ہے اس کی وجہ سے عالم میں ظلمت تاریخ ہو رہی ہے یہ گناہوں کا دور دورہ بڑھتا جا رہا ہے یا رسول اللہ پھر کرم فرمائیے اور اپنے چہرے سے نکاب اٹھائیے ایک نرالا انداز ہے دیدار رسول کا میرے پیچھے اسلامی بھائیو ذرا سمجھیے کیا لکھ رہے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر ہو کب سے نکاب میں مہر ہے مہر اٹھا دو دکھا دو چاہے اللہ حضرت کے نشار کے صدقے ہمیں بھی بڑا ہی عجیب بڑا ہی ناتوں میں ایسا شعر نہیں ہوتا مگر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا کیا لکھتے ہیں جلی جلی مو سے پیدا ہے سوزشے عشق چشبے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے یہ نات میں کباب کا تذکرہ یہ نات میں کسی چیز کے جلنے کی بات یہ اعلیٰ حضرت ہی ایسی بات لکھ سکتے ہیں اب اس سے مراد کیا ہے آ, سوزش کس کو کہتے ہیں جلن کو کہتے ہیں چشمہ والا سے مراد کیا ہے عزت والی مبارک آنکھ کباب آہو اهو किसे कहते हैं आहू हिरण को कहते हैं अब आला حضرت کی بات سرہ سوچئے دنیا میں لذیذ ترین گوشت جو ہے نا، وہ ہرن کا گوشت کہا جاتا ہرن کے کباب ون اف دنیا کے خوبصورت ترین دنیا کے لذیذ ترین خانوں میں ہرن کے کباب کو کہا جاتا ہے کے کباب کا تذکرہ آلہ حضرت کہاں لے کر آئے ہیں کس انداز میں لے کر آئے ہیں یہ کمال آلہ حضرت کا ہی ہے حال حضرت لکھتے ہیں کہ نبی یہ پاک علی السلام کی جو آنکھوں کی چشمے والا کا جو عشق ہے نا پیارے آقا کی آنکھوں کے میں اتنے عشق میں گرفتار ہوں کہ اس عشق کی جلن سے اس عشق کی سوزش سے میرے دل سے جو ہے وہ جلنے کی بو نکل رہی ہے یعنی یہ وہ بو ہے کہ میرا عشق میں دل جل رہا ہے دیکھیں عشق میں دل جلتا ہے یہ بات تو ہے لیکن اس جلن سے بو کا نکلنا اور وہ بو اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی آنکھوں سے مجھے بے حد پیار ہے وہ سوزش عشق چشمے والا ہے تو اب کہتے ہیں یہ دل جل جل کر گویا کباب کی باندھ ہو گیا اور ایک بات لکھتے ہیں کہ اگر عشق رسول میں دل جل جائے اور جل کے کباب بن جائے نا تو کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اے دنیا کے ہرن کے کباب کے بزے لوٹنے والوں نبی پاک کے عشق میں دل کو جلا کر دیکھو یہ مزہ تمہیں اس سے بھی زیادہ مزہ دے گا ایک اور جگہ اسی جلن کی اسی آگ کی اسی عشق کی بات کو کتنے پیارے نرالے انداز میں امام عشق کو محبت سمجھاتے ہیں کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اب چھٹنا سستا جو ہے اس اس کلام کی جب باری آئے گی تو انشاءاللہ شعر شیر پر اور بھی کلام کریں گے لیکن بڑی کمال کی بات آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ یار جان چھوٹی سستے چھوٹ گئے آلہ حضرت کہتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے ارے کبھی آگ نے بھی آگ کو بجھایا ہے مگر کمال دیکھے عشق رسول کی آگ اگر دل میں لگ جائے تو وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی کیا بات ہے امام اہل سنت کی اب اس شیر کو اب سمجھیے بہت سارے بھائی یہ سوچتے جب یہ کلام میں شیر پڑا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن اب ذرا غور کیجیے سرکار کی آنکھوں کے عشق میں مبتلا دل کو جلانے والے کا یہ شیر ہے کیا لکھتے ہیں جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزے عشق کے چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب مزاج دل کے کباب میں جلی جلی بو سے اسے di yes. <laughs> بیٹھے اسلامی بھائی واقعی آشک ہونا ہر خوبصورتی میں محبوب نظر آتا ہے ہم کسی گلشن کو دیکھیں کسی باغ کو دیکھیں کسی پھول کو دیکھیں, اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں امامش کو محبت کسی کو دیکھیں کسی گلشن کو دیکھیں کسی پھول کو دیکھے انہیں نبی پاک کی یاد ستاتی کہتے ہیں سارے گلشن ساری محک سارے پھول یقیناً بڑے خوبصورت ہیں مگر صدقہ کس کا ہے والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے کیا لکھتے ہیں انہیں کی بو ما یا اے سمن ہے انہی کا جلوا چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب کمال شیر ہے یقین کریں دل کے تار ہلا دیتا یہ شیر کے یہ کیسے عشق میں لکھا گیا ہے ارے گلشن بھی ہے تو میرے آکا کے سدکا ہے پھول بھی ہے اس کی رنگت بھی میرے آکا کی برکت سے ہے یہ پھولوں میں جو مہک ہے یہ چمک ہے یہ دمک ہے سبحان اللہ یہ سب نبی پاک کے در کا سدکا ہے بو کہتے ہیں خوشبو کو مایا سمن کے بانا کیا ہے چلے یہ بھی سمجھ لیجئے اعلی حضرت کے جو شعر میں لکھ رہے ہیں کہ مایا سمن کہتے ہیں چمبیلی کا سرمایہ یعنی چمبیلی کے پاس جو اپنا سب کچھ ہے نا اس کی جو بو ہے وہ بھی دبھی پاک کا ہے اچھا چمن چمن یعنی گلستان اور دوستان جو باغ ہوتے ہیں مہکنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خوشبو دینا اس کو مہک رنگت یعنی رنگینیاں تو اب آلہ حضرت کے شعر کا مطلب کیا بنے گا آلہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ میرے کے مبارک پسینے کی خوشبو ہی دراصل چمبیلی کے پھول کا سرمایہ ہے اللہ اور باغات حضور کے جلوے ہی سے باغ باغ ہیں گلشن ہستی انہی کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور گلاب کے پھول کا حسن بھی انہی کی مرہون منت ہے میرے سلام ایک شاعر بڑی پیاری بات وہ بھی عشق کی بات کی ہے کہ میں سارے جلووں کو کیوں دیکھتا ہوں شاعر لکھتے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اللہ اللہ نبی اللہ پاک علیہ اسلام کے جلووں کی کیا شان ہے تو بہرحال کمال کا شیر ہے اور میں ایک مشورہ دوں گا الحمدللہ پچھلے دنوں ایک ایسی جگہ پر جانا ہوا جو بہت خوبصورت باغ تھا اور وہاں یہ شیر پڑھنے کا موقع ملا یقین کریں آپ کسی باغ میں جا کر پھولوں کو دیکھ کر جب یہ شیر پڑھتے ہیں نا تو حضرت سے اور محبت بڑھتی ہے اور نبی یہ پاک کے عشق میں مزید اضافہ ہوتا ہے ذرا سنیے کیا لکھتے ہیں انہی کی بو مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگن مہک گلاب میں ہے انہیں کے بوم چمن ہے انہیں کا گروا چمن چمن k okay. بلبل بل کی بات تو بڑی سنی مگر آج اس مبارک لبے مستفا کا تذکرہ کس پیارے انداز میں امامش کو محبت کرتے ہیں وہ گل ہیں لبہ نازک, نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن اگر اس کو سمجھ لیں گے تو دل کی کلیاں اور کھل جائیں گی کچھ مشکل الفاظ کہ پہلے کچھ معنی بتا دیتا ہوں میٹھے اسلامی بھائی اس میں ایک لفظ استعمال ہوا گل گل کے مانے پھول ہیں لب ہائے یعنی اس کے مراد ہے گھونٹ پیارے آکا کے ہونٹوں کا تذکرہ ہے اب اس میں حضرت کیا, کیا رہے کمال کا عشق دیکھیں کہتے ہیں کہ نبی پاک علی السلام کے لبائے مبارک کیسی عجیب شان رکھتے ہیں کہ گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ بھی نرم و نازک ہیں لیکن جب یہ لبوں کو حرکت دیتے ہیں یعنی خود تو پھول ہیں۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام یہ تو ایک بات ہے کہ وہ لطافت وہ نزاکت ہے ان لبوں میں لیکن جب یہ گھوٹ کھلتے ہیں نا تو اس سے ہزاروں قرآن و حدیث کے پھول جھڑتے ہیں حکمت کی باتیں نکلتی ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں نا عالت ایک اور جگہ لکھتے ہیں اسی دہن مبارک کے بارے میں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام دے. میرے آکا علی سلاف اسلام جو فرماتے وہ اللہ کے بتائے سے اللہ کی اطا سے ارشاد فرماتے یعنی ہر لفظ جو ہے وہ حکمت کا گویا خزانہ ہوا کرتا تو وہ مبارک لب ہیں جن سے ہزاروں پھول رحمت کے برکت کے جھڑتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ اے بلبلے باغ میں تو بہت سارے پھول دیکھے ہوں گے مگر یہ ایک ایسا باغ ہے ایک ایسے ایسے آکا علی سرات ہے جن کے پاس پورا باغ ہی موجود ہے نبی پاک کے مبارک لبوں میں میرے آکا کے مبارک جس میں اتھر میں پورا گلشن ہی سمایا ہوا ہے بل نے باغ میں بہت سارے پھول جا کر دیکھے ہوں گے مگر یہاں تو سارا گلشن ہی نبی پاک میں موجود ہے ذرا اس شیر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے دو باتیں ہیں مگر دونوں نرالی باتیں ہیں اب ذرا غور سے اس شیر کو سنیے وہ گل ہے لبائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن بلشن گلاب, گلاب میں ہے وہ گل ہے لبہ ناز کے ہزار یہ دو گلاب میں امام اہل سنت نے اب جو دو اشار عطا کیے ہیں کمال کے اشار ہیں ہم سب نے قبر میں جانا ہے قبر میں جا کر منکر کر نکیر کا سامنا کرنا ہے یہ وہ منکر کر نکیر کون سے فرشتے ہیں جو قبر میں سوال و جواب کرنے آئیں گے آلہ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں کیا پیارے انداز میں التجا پیش کرتے ہیں کھڑے ہیں منکر کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں من کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے بریلی کے تاجدار کا عشق دیکھیے نبی پاک سے ایک التجا کا انداز دیکھیے بھروسہ دیکھیے کہ آقا اکیلا ہوں قبر میں فرشتے بھی آ گئے ہیں سوال بھی کر رہے ہیں اور میرا وہاں کوئی رشتے دار کوئی حامی کوئی دوست نہیں ہے آپ کے سوا آپ کرم فرمائیے اپنے اس غلام پر ساری زندگی آپ کی ناطے پڑتا رہا ساری زندگی آپ کی یاد میں جیتا رہا یار میں تو کرم فرمائیے اور جو سوالات ہیں اس میں میری مدد کیجئے. حضرت اسی, اسی تصور کو اپنے ایک اور کلام میں بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر وہ سخت یا سوال کی وہ سورت محید تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر نیچے اسلامی بھائیو یہ انداز ہے آلہ حضرت کا کہ اپنے آقا علیہ رات السلام کی طرف فریاد کر رہے آج کے دور کے ایک شاعر نے لکھا نا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آکا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اس تصور میں اس قبر کے ہولناک منظر میں آلہ حضرت کس کو پکار رہے ہیں دراص تصور میں ڈوب کر یہ شیر سنیے کھڑے ہیں من کر نہ سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو آ کر میرے پیئم اس سخت مشکل پیم جواب میں go <laughs> go کو <سؤال> دعا کر میرے پریشر کے جو امامش کو محبت آلہ حضرت اگلے شیر میں اب قیامت کی بات کر رہے خدا کا ہار ہے غزب پر کھلے ہیں بد کے دفتر بچا لو آ کر شفی محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے خدا و غضب والا اللہ کی ایک شان کہہار بھی تو ہے نا اللہ تبارک کو تعالی کے سامنے بدکاریوں یعنی گناہوں کے دفتر مانے رجسٹر کھل گئے یا رسول اللہ میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں کھل گیا ہے آج میری کوئی مدد کرنے والا نہیں رب اپنی شان کہہاری پر ہے میری بدکاریاں اتنی ہیں کہ اگر فیصلہ سنا دیا گیا تو جہنم کے سوا میرا میرا کوئی ٹھکانا نہ ہوگا آقا بس آپ کی راہ تک رہا ہوں کیا لکھتے ہیں بچا لو آ کر آپ ہی تو شفاہت کرنے والے ہیں یار کہاں ہیں آپ تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اگر آپ نہ آئے تو مارا جاؤں گا. امام محبت اعلی حضرت کے برادر مولانا حسن ردا خان صاحب کیا خوبصورت انداز میں اسی قیامت کے نقشے کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی سرات پہ ان کو پکارتا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوے جہین یعنی کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا کہ جہنم میں لے جاؤ وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا کہ آقا کا کرم فرما دے شاید پھر بچا لیں گے میرے بیچھے اسلامی بھائیوں یہ پاک کا حال کیا ہوگا اس دن ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا میرے آک اب رہے ہوں گے اپنے اپنے غیر غلاموں کی پکار سن کر انہیں بچانے کے لیے دوڑتے ہوں گے لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے کس طرح وہ ماں تلاش کرتی ہے آقا اپنے غلاموں کو اس طرح تلاش کر رہے ہو گے آلہ حضرت اسی آقا کو گویا دہائی دے رہے یار رسول اللہ قیامت کے دن بھولنا چاہیے گا اتنا بدکار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اگر ناما مال کھل گیا تو مارا جاؤں گا چپیے محشر آپ میرے ایبو پر پردہ ڈالے رکھیے گا ایک اور شیر میں ہمارے ہمیں دلاسا ملتا ہے نا کہ آج جو ایب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو ایب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو مولانا حسن خان صاحب میں بھی, بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آقا سے لو لگائے رکھو وہ انشاءاللہ وہاں بھی اپنے دامن سے پردہ چمارے ہمارے عیبوں پر, پر پردہ ڈال دیں گے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں خدا کہار ہے غضب پر کھلے ہیں بد کے دفتر بچالو آکر کر شفیع معاشرہ لو آ کر تمہارا بلہ شدائے کہاں ہے خدا کہاں خدا ایک done. آکث رات کی شان بیان کرتے ہوئے آشکان رسول کو کیسا دلاسہ دے رہے ہیں غلاموں گھبراؤ نہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ کھلے ہاتھ یعنی کوئی بہت سخی آدمی ہونا بہت بانٹنے والا کہتے اس کے ہاتھ بڑے کھلے ہیں بھرے خزانے یعنی خزانہ بھی بھرا ہوا ہے اور پھر مفلس کہتے ہیں غریبوں کو اور اس طرح آپ کہتے ہیں دل جو بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ کوئی شخص کسی سے مانگنے جائے تو دل میں ایک بے ہوتی ہے پتا نہیں ملے گا نہیں ملے گا کتنا ملے گا اتنا کو بانٹ رہا ہے ختم نہ ہو جائے اچھا کسی کی دل بڑا ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے مال نہیں ہوتا نعمتیں نہیں ہوتی جی تو چاہتا ہے بہت کچھ بانٹوں مگر ہوتا ہی تو دل بڑا ہونا سخاوت دل میں ہونا بڑی اچھی بات ہے لیکن نعمتیں نہ ہو تو کیسے بانٹے گا مگر نبی پاک کا در کیسا ہے کریم ایسا میرے آقا ایسے کریم ہیں ہمیں ملے ایسے آکا ہیں کہ جن کا ہاتھ بھی کھلا ہے اور خزانے بھی بھرے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک انہیں بنا دیا نا تمام جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں احادیث کا مضمون ہے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے نا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالی کو مختار بنایا تو میرے آکا علی اصلاح السلام کو یہ سب کچھ رب نے عطا کیا تو کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے پھر اے غریبوں کیوں گھبرا رہے ہو پھر کیوں اس طرح میں ہو آکا کے در سے مانگو وہ جھولی کو بے شمار بھرتے ہیں ایک اور جگہ حضرت سمجھاتے ہیں نا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے کیوں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے لا کہتے نہیں کو اگر کہتے کہ پتہ نہیں ہوگا تو دوں گا اگر ہوگا تو دوں گا اگر یہ کرو گے تو دوں گا کوئی شرط لگانے کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے نہیں نہیں نبی یہ پاک کے در سے جو ہے نہ لا ہے نہ اگر ہے جو مانگو گے مل جاتا ہے ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ تیرا نہیں یعنی لفظ نہیں سنتا ہی نہیں سبحان اللہ مانگنے والا تیرا تو کیا بات ہے میرے اکالف رات السلام کی شان کی اور ان کے خزانوں کی ان کی اتاؤں کی ذرا اور سے سنیے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ تمہارا للو کے اس شراب میں ہے تم کریم ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کریم تیرا یقین کریں کلام جب اعلیٰ حضرت کے سنتے ہیں نا مزید اعلیٰ حضرت کی محبت عظمت دل میں گھر کر جاتی ہے اور دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی عشق رضا کا کوئی ذرہ نصیب فرما اعلی حضرت کو کیا کچھ عطا ہوا ہمیں بھی کچھ ذرے ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل عشق رضا بھی پلاتا ہے اور عشق رضا کے صدقے عشق رسول کی شمع کو دل میں فروزہ کرتا ہے الحمد یہ سلسلے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کا سچا عشق نصیب فرمائے اگلے سلسلے میں ایک اور کلام ایک اور ناخوا اور انشاءاللہ اس کی کچھ شرح بیان کریں گے صلو